المر امام احباء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المر کے لفظی معنی ہے آدمی کیا معنی ہے المر کے معنی ہے آدمی ما لفظ ہے اس کا معنی کیے جاتے ہیں ساتھ کے ما ساتھ مان ساتھ من آپ جانتے ہیں اس میں موصول ہے زویل عقول کے لیے استعمال ہے یعنی جو حرضی عقل کے لیے بولا جاتا ہے احبا فعل ہے اصل میں یہ باب فعال ہے اور اس کی اصل ہے اح کیا ہے اح بابا تو پھر قانون جاری ہو کر پیغام کی وجہ سے احبا ہوگا احبا یب یہ کیا ہے یہ بابے فعال فیل ماضی کا سیرہ ہے کیا معنی ہے محبت کرنا کیا معنی ہے محبت کرنا کل مر او من احبا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا ما ساتھ ہوگا من اس شخص کے جس سے وہ محبت کرتا ہے تو یہ ہے حدیث کے لفظی اور بامحاور المر من احب با آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے ابن فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے مکمل کی کہ یا رسول اللہ اگر کوئی شخص محبت کرتا ہے اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ قیامت کب واقع ہوگی قیامت کب آئے گی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے قیامت کے کی لیے کیا تیار کر رکھا ہے ما ماںتہ آپ نے اس کے کی لیے کیا تیار کر رکھا ہے تو اس شخص نے کہا کہ ما عادت تلہا من کثیر ولا صوم ولا صدقت کہ میں نے اس دن کے لیے کچھ بہت زیادہ تیاری نہیں کی نہ ہی تو میرے پاس بہت زیادہ نمازیں ہیں نہ روزے ہیں نہ کوئی صدقات وغیرہ ہیں والا کن حب اللہ و لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے ارشاد فرمایا انتم آمن انت کہ آپ کا حشر آپ انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن سے آپ محبت کرتے ہیں یعنی جب آپ رسول سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہوگا آپ کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس حدیث مبارکہ سے کہ انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے جس قسم کے لوگوں کو جس نو کے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اپنے لیے سب کچھ سمجھتا ہے ان کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے ان سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و کل قیامت کے دن اس شخص کا حشر ایسے ہی لوگوں کے ساتھ فرمائیں گے اگر کوئی شخص کاغبروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمائن اور اس کے بعد جو اہل سنت والجماعت ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سب سے عمدہ اور خالص جماعت یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمائین کے طریق پر قائم اور دائم ہیں ان لوگوں کے ساتھ اگر کوئی محبت کرتا ہے تو کل قیامت والے دن ایسے لوگوں کا ببارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ فرمائیں گے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے صاحبۂ کرم رضوان اللہ علیہم اجمائین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی پاکیزہ جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ کرم علیہم ال سے محبت کرنے کی توفیق فرمائیں جی اور اگر اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی شخص کی اتباع کرتا ہے ان کو پسند کرتا ہے جو لوگ اسلام سے دور ہیں اسلام سے ہٹ کر راستے انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں ان سے محبت کرتا ہے غیروں سے محبت کرتا ہے کفار سے محبت رکھتا ہے اپنی چال ڈھال کفار کے مطابق بناتا ہے اپنا لباس مسلمانوں کے لباس سے ہٹ کر بناتا ہے اپنا چال چلن اپنی پرورش اور اس کے علاوہ جتنے بھی طور و طریقے ہیں اگر وہ غیروں کے اختیار کرتا ہے تو کل قیامت والے دن اس کا حشر پھر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے طور و طریقے اس نے اختیار کیے ہیں تو یہ ہے المرء امامن احبا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے جی المر امامن احبا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے تو عبارت المر او معمن احبا پھر لفظی معنی اور با محاورہ ترجمہ اور مختصر تشہیر آپ کے سامنے آ چکی اس کے بعد آپ اس کی ترکیب کو دیکھ لیجئے المرء چونکہ اس پر حریف لام بھی ہے تو یہ اسم ہے اور شروع میں اسم ہو تو وہ عام طور پر مبتدا بنا کرتا ہے المر او مبتدا مع۔ مضاف من اسم میں موصول احبا فیل اسم میں ضمیر فاعل فعل اپنی ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر سلا ہوا من اسم میں موصول کے لیے موصول اپنے سلا سے مل کر مضاف علے ہوا معا مضاف کے لیے مضاف مضاف علئے مل کر خبر ہوئے مبتدا کے لیے مبتد خبر مل کر جملہ اس خبریہ خبریاں آج آپ اتنی بات سمجھیے گا ترکیب میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں ہم ترکیب کرتے ہوئے پہلے جملے سے سب سے پہلے کلمے سے لے کر آخر کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں لیکن پھر آخر سے واپس پلٹتے ہیں اور شروع میں آ کر ترکیب ختم ہوتی ہے تو یہ گویا کہ ایک کے کڑی ہے تو آپ ایک طرف سے شروع کرتے ہیں دوسری جانب تک پھر دوسری جانب سے واپس پہلی ہی کڑی تک واپس آتے ہیں تب جا کر کیا ہے ایک مکمل ترکیب سامنے آتی ہے اب دیکھیے گا جیسے ہم نے پہلے پڑھا او سب پہلا کلمہ ہے ہم نے یہاں سے ترکیب کو شروع کیا المار او مبتع آگے چلتے چلے جائیے آگے سے واپس ہم دوبارہ آئیں گے لیکن پہلے ہم ادھر سے جاتے ہوئے جائیں گے کہ کیا کیا کلمہ کیا کیا بنتا ہے جی جی دوبارہ کیا سہ اور چہار بارہ بھی چلتا رہے گا ان المرء مبتدا مع مضاف مَ کیا ہے مضاف اب آگے دیکھیے من اس میں موصول آگے چلئے احبا فعل اس میں ضمیر فائل اب ہم واپس پلٹیں گے اب یہ فیل فائل مل کر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو لفظ ہے اس کو کیا چاہیے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب اس میں موصول ہوتا ہے تو اس کو سلا چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے موصول کے لیے سلا ہوتا ہے اشارہ کے لیے مشار ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو احبا فیل اپنی ضمیر فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر اب کیا بنے گا پہلے کے لیے کیونکہ پہلے اس میں موصول ہے تو اس کے لیے سلا بنے گا لہذا من اس میں موصول اپنے سلا سے مل کر اب کیا بنے گا پہلے دیکھیے پہلے لفظ کیا ہے ما مضاف ہم نے اس کو بنایا ہے لہٰذا مذاق کیا چاہتا ہے مضافے لے چاہتا ہے جس طرح کیا موصوف کے لیے صفت چاہیے ہوتی ہے مفت کے لیے خبر چاہیے ہوتی ہے ایسے ہی مزاف کے لیے مضاف چاہیے ہوتا ہے لہذا من اس میں موصول اپنے سلا سے مل کر کیا بنے گا ماقبل ما مزاف ما کے لیے مذاف علئے بنے گا اب مذاف اور مزاف علئے مذاف اور مزاف علئے مل کر اب کیا بنیں گے پہلے کیا ہے المرء ہم نے اس کو مبتدا بنایا ہے لہٰذا مبتدا کو کیا چاہیے ہوتا ہے ان سے خبر چاہیے ہوتی ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مضاف اپنے مزافلے سے مل کر خبر ہوئی المرء او مبتدا کے لیے اب مبتدا جو ہم نے سب سے شروع میں بنایا تھا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ تو یہ پہلے شروع سے آخر پھر آخر سے واپس شروع میں آ کر ترکیب ختم ہوگی ایک بار پھر سے دیکھیے دیکھ گا ترکیب کو المر او مبتدا مع مضاف من اسم میں موصول احبا فعل اسم میں ضمیر فعل فعل اپنی ضمیر فعال سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر سلا ہوا من اسم میں موصول کے لیے موصول سلا مل کر مضاف علئے ہوئے مع مضاف کے لیے مضاف مضاف علئے مل کر خبر ہوئے مبتدا کے لیے مبت خبر مل جملہ اس میں جی کس کس کو ترکیب اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی بتائیے گا اچھا اچھا اور پھر سے بتائیں گے جس کو سمجھ میں نہیں آئی تو کھلے دل سے بتائیے ہم آپ کو دوبارہ بتائیں گے اور پھر سمجھ میں نہیں آئی تو پھر بتائیں گے پھر سمجھ तो फिर बताएंगे ठीक है समझना आपका گے ٹھیک ہے سمجھنا آپ کا حق ہے سمجھانا ہمارا حق ہے چلیے ایک بار پھر سے دیکھ उसी के साथ होगा जिससे آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے المر او دیکھیے علی فلام ہے اسم ہے اور اسم جب بھی کلم کے کلمہ کے کلام کے شروع میں آتے ہے تو عام طور پر وہ مبتدا واقع ہوتا ہے المر او کو ہم کہہ دیں مبتدا کوئی بات نہیں ہے ان شاء اللہ آہستہ آہستہ کچھ بھی نہیں یہاں سب ایسے ہی آتے ہیں اور آرام آرام سے ایسے ہی ہوتے ہیں ہم بھی ایسے ہی ماں کے پیڑ سے کوئی بھی پڑھ کر نہیں نکلتا اور دنیا میں آ کر ہی سب سیکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ شاء آج نہیں تو کل کل نہیں تو اگلے دن ضرور انشاءاللہ العزیز سب کو سمجھ میں آ جائے گی ہم بھی کبھی ایسے ہوتے تھے کہ ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی آج اللہ تبارت و تعالیٰ کا فضل ہے کہ سمجھ میں آ رہی ہے آج آپ ہے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی سب کو آ جائے گی اور بہت اچھے سے آ جائے گی المرء امام ہبا المر او محت ماں مزا من اس میں موصول دیکھیے یہ ساری چیزیں آپ پڑھ کے آ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی آپ نے اسماعی موصولہ پڑھے ہوں گے علم النحب کے اندر ٹھیک ہے اسی طرح ان میں سے ہی کیا ہے من ماں مہ ماں علم ما, ما, ما, متا وغیرہ وغیرہ آپ نے جو جو پڑھے ہیں بہرحال تو من اس میں موصول اسماعی موصولہ میں سے ہے کہ جس کو سلا چاہیے ہوتا ہے اب المرء ام مبتدا ماں مضاف من اسم موصول آگے چلتے چلے جائیے پہلی بار حبا فعل اب چونکہ یہاں پر حدیث مکمل ہو چکی ہے آگے تو جا نہیں سکتے ہم اب ہم نے واپس پلٹنا ہے تو حبا فیل اپنی ضمیر فائل اس میں ضمیر کون سی ہے ہوا جیسے آپ ذرا میں ضمیر پڑھتے ہیں ذرا با فیل اس میں ضمیر اس کا فائل کروما فیل کروما فیل سمے فیل اس ضمیر فائل وغیرہ وغیرہ تو یہاں پر بھی کیا ہے احبا فیل اس میں ضمیر فائل فیل اپنی ضمیر فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر کیا بنے گا سلا بنے گا من اسم میں موصول کے لیے موصول سلا مل کر کیا بنیں گے پہلے چونکہ ہم نے ماں کو مضاف بنایا ہے اس کے لیے مضاف مذاف اور مضافلے مل کر خبر بنیں گے مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جی المر مع مضاف من اسم میں موصول احبا فعل اس میں ضمیر فعال فعل فعائل مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر سلا ہوا من اس میں موصول کے لیے موصول سلا مل کر مذاف الے ہوئے مضاف کے لیے سلا مضاف نہیں موصول اپنے سیلے سے مل کر مضاف الے ہوا مضاف کے لیے مل کر کیا بنتے ہیں یعنی پورا ایک جملہ بن کر یہ مضاف لے بنتے ہیں کس کے لیے مضاف کے لیے پھر مضاف اور مضاف کے دونوں مل کر خبر بنتے ہیں مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اس لیا خبریا ٹھیک ہے چلیے ال من مل اجلت منش المن اللہ ول الانات, الانات الانات ال معنی ہیں حلم بردباری وقار متانت آہستگی یہ سارے معنی کس کے ہیں الانات کے ہیں الناؤ آہستہ آہستہ کسی کام کو کرنا وقار کے ساتھ متانت کے ساتھ حلم اور بردباری کے ساتھ بعض کتابوں میں ذرا مختلف ہوتی ہیں آگے کی حدیث نمبر, وائز نمبر میں آگے پیچھے ہوتا ہے تو کوئی نہیں میرے سامنے اب جو اس کے بعد حدیث نمبر چار لکھی ہوئی ہے وہ یہی ہے الانات من اللہ تمن من کون اگر کسی کے پاس مختلف ہے تو آپ کے پاس شاید المجالس المانا ہوگی یا الحیہ او من تم ہوگی مختلف تھوڑا آگے پیچھے ہوگی یہ والی حدیث کو آپ تو آپ وہاں دیکھ لیجئے ٹھیک ہے تو بہرآسی کو دیکھ لیجیے النا تمن اللہ وجلۃ تو الانات معنی ہیں خلم بردباری وقار متانت ٹھہراؤ کسی کام کو جو ٹھہر کر کیا جاتا ہے استری کے ساتھ کیا جاتا ہے بردباری کے ساتھ کیا جاتا ہے وقار کے ساتھ کیا جائے تو اسے کہتے ہیں الاناتی من اللہ اللہ تبارک و کی جانب سے ہے بردباری باری عجلہ کا معنی ہے جلد بازی تیزی سوراٹھ جلد بازی میں کسی کام کو انجام دینا جلدی سے کسی کام کو کر لینا کسی کام کے کرنے کا جو فیصلہ ہے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہے وہ جلد بازی میں کر لینا یہ ہے عجلت کیا ہے عجلت تو اب حدیث کا ترجمہ دیکھیے ال کو بتا دیا برد باری ہے خلم ہے وقار ہے متانت ہے اس کے معنی ہے من اللہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے من کا معنی عام طور پر عربی کے اندر سے سے کیا جاتا ہے البتہ مختلف معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے آپ حق کے اندر بھی پڑھ لیں گے حروف کے معنی تو وہاں پر آپ من کے کئی طرح اور معنی بھی پڑھ لیں گے بہرحال تو اجلا کے معنی ہیں جلد بازی تیزی مین شیخ مشہور شخصیت ہے شیطان سبھی جانتے ہیں تو مین شیطان کی جانب سے حدیث کا ترجمہ کیا ہے الانات من اللہ ول من شیطان برد باری اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے کیا ترجمہ بنے گا حدیث کا الانات من اللہ برد باری اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے ول من مین اور جلد بازی شیطان کی جانب سے ہے کیا مطلب شیتان کی طرف سے ہے اور جلد جو ہے وہ شیطان کی یاد رکھیے گا جو کام نیکی کے ہیں جو اچھائی کے کام ہے بڑھائی کے کام ہے خیر خواہی کا کام ہیں جی اس کا مطلب ہے کہ جو بڑھائی کے کام خیر کے کام ہیں نیکی کے کام ہے ان میں جلد بازی کیا ہے پسندیدہ ہے اس میں کوئی انکار نہیں ہے اچھے کاموں میں جلد بازی جلدی کرنا یہ کیا ہے پسندیدہ ہے اچھے کاموں میں نیکی کے کاموں میں یہ حدیث عام امور کے متعلق ہے کہ جو انسان اپنی زندگی کے معاملات میں جو کوئی فیصلے کرتا ہے تو اس کے حوالے سے ہے کہ انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کوئی بھی فیصلہ ہو کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ ٹھہر جائے رک جائے استخارہ کر لے اللہ تبارک و تعالی سے مشورہ کر لے استخارہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ ہے پھر اپنے دوست اخبار سے اپنے اعزہ و آقاد مشورہ کر لے کہ کیا میں یہ کام کروں یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ تو ان تمام تر تفصیل کے اندر اس کو کرنا یہ چاہیے کہ جلد بازی کسی کام میں نہیں کرنی چاہیے بلکہ ٹھہر کرنا چاہیے وقار کے ساتھ کرنا چاہیے کسی سے مشورہ کر کے کرنا چاہیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کر لینا چاہیے استخارہ کر لے یہ کیا یہ کہ اپنے قریبی رشتے دار یا عزیز وقار دوست احباب میں سے کسی سے مشورہ کر لے اس کے بعد کوئی فیصلہ کرے جلد بازی میں فیصلہ نہ کرے اس لیے کہ جلدی کس کی جانب سے ہے شیطان کی جانب سے ہے کہ اس نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ کو وجود بخشا تو تمام فرشتوں کو یہ حکم دے دیا کہ تم سارے کے سارے سجدہ کر لو تو اس نے بلا سوچے جلدی میں ہی اللہ تبارک و تعالی کو جواب دے دیا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کرنے والا کیونکہ کہ آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ ہاں سے پیدا کیا ہے حالانکہ اگر وہ یہ بات سوچتا کہ وہ یہ غور فکر کرتا کہ مجھے جو کائنات کے بنانے والی ذات نے بنایا ہے وہ میرا بھی خالق ہے تو اس کا بھی خالق اس کا حکم ماننا میرے اوپر لازم ہے اگر اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسا فیصلہ نہ کرتا اور راندہ درگاہ نہ بنتا لیکن اس نے جلدی میں فیصلہ کیا لہذا انسان کو چاہیے کہ جلدی میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کرے بلکہ طبیعت میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے وقار ہونا چاہیے مطانت ہونی چاہیے کہ انسان جب بھی کوئی فیصلہ کرے تو جلد بازی میں نہیں بلکہ سوچ کر غور و فکر کر کے تدبر کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ کوئی فیصلہ کرے اس میں غور و فکر کر لے جس میں میرے لیے کیا کیا بہتریاں ہیں کیا کیا آسانیاں ہیں کیا کیا مشکلات آئیں گی کیا جو اس کام میں مجھے مشکلات آئیں گی میں ان کو جھیل پاؤں گا یا نہیں ان کا سامنا کر سکوں گا یا نہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ ہے المن اللہ وجلت من شیطان برداری اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہے اور جلد بازی شیطان کی جانب سے ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو کبھی بھی کسی کام کے فیصلے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے بلکہ وقار کے ساتھ کسی کام کو سر انجام دینا چاہیے جی النا تمن اللہ من الشیطان النا تو ضمہ پڑیں گے من اللہ من جارا ہے لفظ اللہ کو جر دے گا کسرہ دے گا ول اجلاش وجل تو ضمہ پڑھیں گے من الشیطان الشیطان کو پھر مجرور پڑھیں گے چونکہ اس پر بھی من جارہ داخل ہے تو برداری حلم اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہے ول من الشیطان اور جلد بازی شیطان کی جانب سے ہے النا تو مبت مبتدا مین اللہ ظرف مستقر خبر جی مین اللہ ظرف مستقر خبر اس کا تعلق کلام میں موجود یہاں پر نہیں ہے اس کا متعلق جب کلام میں موجود نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ ہم اس کا متعلق مقدر نکالیں گے محضوف نکالیں گے تو کیا کریں گے من جا لفظ اللہ مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے سب یا سابت کیونکہ ہم نے اختلاف پڑھا ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا متعلق فعل ہوگا اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا متعلق اسم ہوگا لہٰذا ہم دونوں کا اعتبار کرتے ہوئے کہیں گے کہ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے سب تفل کے یا ثابتن اس میں فائل کے چونکہ فعال عامہ آپ کو بتایا تھا کہ چار ہیں کون ثبوت حصول اور وجود تو وہیں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے زیادہ ثبوت کو ہی مقدر نکالتے ہیں لہذا ثبتا یا پھر ثابتن تو ثبتا سیغ فیل ماضی معلوم ہوگا اور ثابتن سیغ اس میں فائل ہوگا جیسے آپ ذرا اور زار بند پڑتے ہیں اسی سے ہے ثبتا ثابتن اب ترکیب کیسے بنے گی کہ یوں بن گئی الب تم اللہ یا النا تو من اللہ جی اب پہلی طریقے سے ہم ترکیب کرتے النا تو مرتدا مین لفظ اللہ مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے سب کا فیل ہے اب سب تمیر اس کا فائل تو فعل اپنی ضمیر فائل اور یہ جو جار مجرور ہے من اللہ اپنے متعلق سے مل کر فعل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیل خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا الاناتو کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا البتدا من جار لفظ اللہ مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے ثابت اس میں فائل کے کے? اسم اسمفائل کے ثابت, ان اسم, فائل کے. ثابت ان اسم فائل اپنی زمین اس میں بھی ضمیر ہوتی ہے اپنی ضمیر فائل سے فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر آپ شبہ جملہ کہیں یا جملہ اسمیا ہے۔ شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ٹھیک تو پہلی صورت میں خیریہ خبریہ ہو کر خبر دوسری صورت میں اس نیا خبر ہو کر یہ شبہ جملہ ہو کر خبر مقتضا خبر مل کر جملہ خبریاں ہو کر ماتوف علیہ واطفہ کیا چیز حرف ورف من المن معطوف اور الانات من اللہ معطوف عالیہ معطوف معطوف عالیہ مل کر جملہ معطوفہ یہ آپ کو ایک نئی چیز لگے گی کچھ حروف آتیف ہوتے ہیں جس میں واؤ ہے او ہے سما ہے ہتا ہے وغیرہ وغیرہ تو ایک ہوتا ہے معطوف آلے اور دوسرا ہوتا ہے معطوف ٹھیک ہے جی عطف اتف اتف کا معنی ہے لفظی معنی آتف کے ہیں جھکنا ٹھیک ہے جھکنا تو معطوف اس میں مفول کا سیوا ہے اس کا مطلب ہے جھکایا گیا جھکایا گیا تو معطوف آلے کہ جس پر کسی دوسرے کو جھکایا گیا ہو ماتوف جس کو جھکایا گیا ہو اور ماتوف عالیہ جس پر جھکایا گیا ہو اب عام طور پر جو پہلے ہوتا ہے وہ ماتوف عالیہ ہوتا ہے اور جو گرو عاطفہ کے بعد آتا ہے وہ ماتوف ہوا کرتا ہے لہٰذا اب یہاں پر الناط میں نلاہی یہ پہلے ہے یہ ماتوف علیہ ہے اس کے بعد وہ ہر فاطفہ ہے اور الجرت میں شیطان یہ معطوف ہے تو ماتوف اور ماتوف علیہ مل کر جملہ ماتوفہ اب جو ترکیب ہم نے انات من اللہ کی ہے وہی ترکیب العجلت من الشیطان کی ہے اس لیے ماتوفہ اور ماتوفہ لے کا حکم دونوں کا اے تو کیا ترکیب ہوگی العجلت مبتدہ من الشیطان ذرف مستقر خبر من جار الشیطان مجرور جار مجرور مل کر متعلق وے ثبت فعل تھے یا ثابت ان سی غیث میں فائل تھے ثبت فعل اپنی ضمیر فائل مل کر جمل فعلیہ خبریہ ہو کر خبر یا ثابت میں سی اپنی میں فائل اور مطالعے سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف معطوف اور ماتوف مل کر جملہ معطوفہ تو خیر اس حدیث کی اس حدیث کی عبارت ترجمہ اور آپ کے سامنے آ چکی ترکیب بھی اب آپ نہ تکرار کیجئے گا اگر سمجھ میں نہ آئی تو انشاءاللہ لازیز ایک دوسری والی حدیث کی ترکیب کل بھی کروا دوں گا اللہ تعالیٰ مجھ سے میں تو تمام کے حامی و ناصر ہوں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور مجھ سے میں اللہ تبارک و تعالی تعالیٰ تمام کے حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ